جزاک اللہ خیر عثمان بھائی امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اور میری آواز کو بھی سماعت فرما رہے ہوں گے وائس اوکے ہے عثمان بھائی کی طرف سے تو اوکے ہے کچھ اور بھائی بھی بتا دیں تاکہ دل مطمئن ہو جائے کہ وائس بالکل کلیئر آ رہی ہے آپ بھائیوں کو کوئی اور بھائی بھی اگر سن رہا ہے تو وائس کے بارے میں بتا دیں کہ وائس ٹھیک ہے جزاک اللہ عادل بھائی کفل مدینہ بھائی جزاک اللہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ روم میں موجود تمام بھائیوں کے علم میں یہ بات ہوئی کہ عادل بھائی صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے اٹھارہ تاریخ کو عادل بھائی اپنے گھر والوں کے لیے تھے اور غالباً بائیس تاریخ کو ان کی تلاش جو ہے ان کا اور واقعی یہ بہت ہوا ہے اور اللہ تعالی مرما کی بخشش اور مخصر فرمائے اور سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جوار رحمت میں اللہ تعالی انہیں بہتر مقام عطا فرمائے آمین تو ظاہر ہے کہ فوری طور پر واپسی بھی مشکل ہی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے گھر والے بھی بہت دکھی ہوں گے کہ ماں ماں ہوتی ہے اور کس کو معلوم تھا کہ ابھی چند دن پہلے نکاح ہوا مطلب رخصتی ہوئی اور پھر کینیڈا آئے اور پیچھے والدہ جو ہے وہ فوت ہو جائیں گی تو ہم ان کے بھی دکھ میں شریک ہیں اللہ تعالی عادل بھائی کو ان کے گھر والوں کو صبر اور ان کے مزید لواحقین کو بھی مرحوما کے صبر نصیب فرمائے اور صبر کے ساتھ اللہ انہیں صبر پر اجر بھی عطا فرمائے میں تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاق پڑھ لیں تاکہ ہم دعائیں مخصر کر سکیں اور یہ ہماری طرف سے ان شاء الباب کے لیے ہو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ خلاف تمام بھائی پڑھنے جو میری آواز کو سماعت فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغدوم عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل وهو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھا ہے تو وہ مجھے یہ سواب مل کریں تو میں انشاءاللہ ہی اللہ تعالی علیہ وسلم اے رب پاک محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ جو کلاب پاک ہے یہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ اے رب پاک ان کو اپنی پاک بارگاہ میں اور اس کا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے وسیلہ پاک سے جملہ امبیائے کرام علی مصلاۃ و سلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین اولاد مبارکہ ازواج مطہرات اہل بیت اطہار شہیدان کربلا و تمام صحابہ کرام خصوصا خلفائے راشدین اشراء مبشرہ والے صحابہ غزوہ حنین اور تبوک میں اور بدر و احد میں شریک صحابہ شہدا صحابہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ! تمام صحابہ کی بارگاہ میں پیش فرما کے ان کے درجات کو بلند فرما اور جتنے بھی تابعین ہیں تباہ تابعین ہیں ان کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما سید الطاب عین حضرت امام حسن بصری تعید العشدین حضرت امام اویس فرانی رضی اللہ عنہ مجمعین کی بھی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما چاروں کرام خصوصا امام اعظم ابو خانی کا اور چاروں سلاسل کے مشائق کرام خصوصا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی پاکیزہ بارگاہ میں بھی پیش کرتے ہیں قبول فرما اور جتنے بھی مجتحدین مفسرین محدثین حفاظ الحدیث علم اکرام سرفس علی اور علماء آئمہ مفتیان عزام مفسرین محدثین بولیائی کاملین متقی اور متقین اور ابدال غور قلندر اللہ گزر چکے ہیں موجود ہیں آئیں گے اور خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان دنیا سے گئے موجود ہیں اور آئیں گے سب کو درجہ بدرجہ پہ فرما سر سب کے درجات کو فرما. جتنے فرما. مسلمان جنات ہیں بھی بھی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما مرحوما کے درجات بے حد بلند فرما سیدہ فاطمہ زہرہ ربی اللہ کے تعالیٰ انہا جوار رحمت میں نے بہتر اور اعلیٰ مقام فرما اے رب پاک ب بشریت ان سے جو خطائیں اور لفزشیں اور گناہ ہو چکے ہوں تو رعوف ہے رحیم ہے اے اللہ سیدہ زینب کی چادر تقہیر کے صدقے امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کا صدقہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے اے رب پاک اے اللہ عادل کے والد صاحب مرحوم جو ہیں ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں ان کے بھی درجات بلند فرما جنتی کفن نصیب فرما جنتی خوشبو سے ان کی قبروں کو محتر اور معمبر فرما ہمارے کفل مدینہ بھائی کی مرحوما زوجہ کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں قبول فرما ہمارے روم میں ہمارے بلینڈ ہنڈریڈ بھائی جن کے بھائی اور ان کی والدہ ہوئی ہی ہیں ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں قبول فرما میں اپنے والد صاحب کے اور ہمارے حسن رضا بھائی کے بھی والد صاحب کے لیے سارے ثواب ہم کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما اے رب پاک روم میں جتنے بھائی ہیں جن جن کے والدین یا اولاد میں سے یا قریبی اعجزا میں سے یا دور کے رشتہ داروں میں سے جتنے بھی اے اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے سب کے حق میں قبول فرما کر ہمارے روم میں آنے والے مرحوم علامہ جن کو شہید کر دیا گیا تھا اے اللہ ان کے ان کی بھی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے رب پاک اے اللہ اے اللہ شہیدان کربلا کے صدقے ان تمام مرحومین کی قبر میں جو ہے اپنی رحمتوں کا نزول فرما اے رب پاک اے رب پاک ان سے راضی ہو جا راضی ہو جا راضی ہو جا اور ہمیں بھی مرنے سے قبل مرنے کی تیاری کی توفیق تھا فرما تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب پاک اے اللہ شہیدا کربلا کے صدقے اسلام کو عزتیں اور عروج نتی فرما کے پاکستان کو اے رب پاک ہر جو ہے وہ جتنی بھی مشکلیں ہیں ان سے اے اللہ نجات عطا فرما کر جتنے غدار ہیں ان سے بھی نجات دے دے اور دھماکوں سے بھی محفوظ فرما ہر مسلمان کی عزت آبرو جان و مال اہل و ایال دین و ایمان کی حفاظت فرما آمین آمین آمین اللہ تعالی ہمارے عادل بھائی کے سب معاملات میں اے اللہ ان کو آسانی فرما دے اور ہم سب کے دلوں میں جو جو جائز تمنائے ہیں تو جانتا ہے اے رب پاک سب کو قبول و منظور فرما دے اللہم ربنا آتینا في الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار طب جعلنی مقیمت صلاة ومن ذر جتی ربنا وتقبل دعا طبنا غفر لي ولی والدیت يوم المؤمنین یوم یخوم الحساب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علم نبی. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهدي الجليل والكريم وآله وبارك وصل اللهم صل على سيدنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عادل بھائی اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر بھی اجر عطا فرمائے اور اللہ تعالی مرحما کی بھی بخش اور مغفرت فرمائے ان شاء اللّہ سب بھائی دعا کرتے رہیں گے ان کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے بھی آپ بھی ان کے لیے یقینا نثال ثواب کا سلسلہ رکھیں گے اللہ تعالی ان کی بخشش اور مقصد فرمائے آمین تو انشاءاللہ ابھی ہم درس کا سلسلہ چلاتے ہیں عاشورہ کے دن ہیں اور بہت ہی قریبی دن ہیں لہذا ایک دو دن جو ہیں وہ ہم درس قرآن کیا سلسلہ نہیں رکھتے بلکہ ابھی ہم انشاءاللہ شاء اللہ فضائل اہل بیتے اتہار کے موضوع پر درسی حدیث کا آغاز فرمائیں گے انشاء اللہ تعالی تو میں مشاف شریف سے آپ کے سامنے درس حدیث دیتا ہوں فضائل اہل بیت اطہار موضوع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وآصحابك يا حبیب الله الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ وعلى آلك وآصحابك يا نور الله اللہم صلح علی سجدنا ومولانا محمد مہدن الجود والکرم وآلہ وبارک وصلیم حضرت سیدہ زید ابن ارقی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہم میں خطیب کھڑے ہوئے اس پانی پر جسے خم کہا جاتا ہے مکہ مدینے کے بیچ تو اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی اور واض و نصیحت فرمائی پھر فرمایا کہ حمد کے بعد کے لوگوں خبردار میں بشر ہوں قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آ جائے میں اس کا بلاوا قبول کر لوں میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑتا ہوں جن میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے تم اللہ کی کتاب لو اسے مضبوط پکڑو پھر کتاب اللہ پر عبارہ اس کی رغبت دی پھر فرمایا اور میرے اہل بیت میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جس نے اس کی اتباع کی وہ ہدایت پر رہا جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو آپ نے سماج فرمائی اب اس سے متعلق چند تشریح شروعات جو ہے وہ نکاح درج کر رہا ہوں یہ جو فرمایا گیا کہ ایک دن ہم میں خطیب کھڑے ہوئے یعنی نبی پاک علیہ السلام اس جگہ پر کہ جہاں پر جسے خم کہا جاتا ہے مکہ مدینے کے بیچ میں تو یہ غدیر خم یہ علاقہ ہے ہرمین شریفین کے درمیان جوحفا منزل کے قریب وہاں پر یہ ایک تالاب ہے اس کو غدیر خم کہتے ہیں تو راوی جو ہے حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم لوگ یہاں تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کی واض و نصیحت فرمائی پھر فرمایا حمد کے بعد کہ لوگوں خبردار میں بشر ہوں یعنی چونکہ میں بشر ہوں لہذا مجھے بھی موت یقیناً آنی ہے جو یہاں آیا ہے اس کو ہوگا جانا ایک دن سب کو ہے منہا خلقناکم نا کم کا ایک دن تو سرکار نے جو فرمایا میں بشر ہوں یہاں مراد یہ ہے کہ کل النب سنگا الموت جو اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرما دیا تو وعدہ الہی کے تحت موت آنی ہے تو میرے آکاب اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرماتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے رب کا خاصد میرے پاس آ جائے اور میں اس کا بلاوا قبول کروں اب اس سے مراد ظاہر ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی ہیں یعنی اللہ کا قاصد یا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو وصال کے وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے استقبال کے لیے اور بارگاہ الہی میں ساتھ لے جانے کے لیے تو قاصب سے مراد حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کیونکہ ایک عام مومن بھی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی روح کو کئی ہزار فرشتے لے کر جاتے ہیں جلوس کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں تو انبیاء اور رسول ازام علیہم السلاۃ والسلام کی ارواح طیبات جو کہ کل نفس زاقت الموت کے تحت ایک لمحے کے لیے نکال کر واپس پھر بدن میں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ڈال دی جاتی ہیں تو ان کے لیے کتنے فرشتے ہوں گے جو کہ جلوس کی صورت میں اس روح پاک کو لے کر جائیں سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوبی جانتے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑتا ہوں دو عظیم چیزیں اور فرمایا کہ وہ انا تارکن فی کہ دو عظیم چیزیں چھوڑتا ہوں تو یہ ثقلین جو ہے یہ ثقل سے بنا ہے یعنی بوجھ جنوں انس کو بھی ثقلین کہتے ہیں کہ زمین میں ان کا بڑا وزن ہے اور پھر فرمانے الہی احکام شریعہ کو بھی شکل کہتے ہیں کہ ان پر عمل نفس پر بوجھ ہے تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بھاری برکم چیزیں نفیس ترین چیزیں جو مطاع ایمان میں سب سے زیادہ قیمتی ہیں انہیں یعنی میں دو عظیم چیزیں چھوڑتا ہوں جن میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے یعنی قرآن مجید میں عقائد و اعمال کی ہدایت ہے اور یہ دنیا میں دل کا نور ہے اور قیامت میں پل سراغ کا نور تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی کتاب لو اسے مضبوط پکڑو تو اس دم ساگ کمانا ہے مضبوطی سے تھامنا کہ چھوٹ نہ جائے قرآن کو ایسی مضبوطی سے تھامو کہ زندگی اس کے سائے میں گزرے اور موت اس کے سائے میں آئے تو فرمایا تم اللہ کی کتاب لو اسے مضبوط پکڑو پھر کتاب اللہ پر عبارہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر عبارہ اس کی رغبت دی یعنی قرآن کریم پر عمل نہ کرنے سے ڈرایا عمل کرنے پر رغبت دی ثواب کا وعدہ فرمایا اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اور میرے اہل بیت یعنی میری, میری اولاد میری ازواج جناب علی وغیرہ ہوں ان کی اطاعت ان سے محبت کرو یہاں پر میں ایک نقطہ سیر کروں صوفیائی کے رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ بی یعنی گھر دو ہیں ایک جسم کا گھر دوسرے ذکر کا گھر یہ دونوں آبادی دنیا کا ذریعہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم خانہ والے تو آپ کی اولاد وزواج ہیں اور ذکر خانہ والے تویامت علماء اولیا صالحین ہی ہیں ان کے دلوں میں حضور کا نور بلکہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے متعلق جو ڈرایا ہے یعنی ان کی نافرمانی اور بے ادبی بھول کر بھی نہ کرنا یہ درس دیا ہے ورنہ دین کھو بیٹھو گے یاد رہے کہ حضرات صحابہ مر اہل بیت کی لڑائیاں جھگڑے عداوت و بغض کے لیے نہ تھے بلکہ اختلاف رائے کے تھے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بائیوں کا اختلاف رائے یوسف کے متعلق یا جناب سارا کا اختلاف حضرت بی بی حاجرہ سے ظاہر یہ اختلاف نہ قفر ہے نہ الہاد ہے اور لازم آئے گا کہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ دونوں پر الزام آ جائے کہ دونوں اہل بیگ ہیں اور ان دونوں بزرگوں کی جنگ ہوئی تو جنگ جملے تو اب ان میں سے کون سہی دونوں یہ اہل بیت میں سے ہیں وہ سرکار علیہ السلام کی ازواج میں سب سے زیادہ سرکار کو پسند اور حضرت علی سے بھی سرکار کو بے حد محبت لہذا ان کی آپس کی لڑائیاں بھی جو ہیں وہ نفس کے لیے نہیں تھیں اپنی ظاہر ہے کہ ان کی رائے اور یا پھر منافقین کا بیچ میں حصہ اور اجتہادی خطائیں اور اس طرح کے معاملات تھے تو بہرحال میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے یہ فرمان عالی شان اس آیت کی طرف اشارہ ہے وہاں ارتاسیم حب اللہ جبھی ام جیسے کنویں میں گیا ہوا ڈول رسی سے وابستہ رہے تو پانی لے آتا ہے وہاں کی کیچڑ میں نہیں پھنستا لیکن اگر رسی سے کھل جائے تو وہاں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو دنیا کنواں ہے جہاں نیک امال و ایمان کا پانی بھی ہے اور کفر گناہوں کی دلدل بھی ہم لوگ گویا ڈول ہیں اگر قرآن اور صاحب قرآن سے وابستہ رہے تو یہاں کے کفرو اس میں نہیں پھنسیں گے نیک مال کا پانی لے کر بحریت اپنے گھر پہنچیں گے یاد رہیے رکھیے کہ قرآن رسی ہے حضور علیہ السلام اوپر کھینچنے والے مالک ہیں اور اگر حضور رسی ہیں تو اللہ تعالی اوپر کھینچنے والا ہے امام بوسری رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں مستم بحبدی غیر منتری رسی کا ایک کنارہ ڈول میں ہوتا ہے دوسرا کنارہ اوپر والے کے ہاتھ میں اگر اوپر والا ہاتھ نہ کھینچے تو رسی ڈول کو نہیں نکال سکتی لہذا دامن مصطفیٰ سے وابستگی ہر حال میں ہونی چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اس کی تباہ کی وہ ہدایت پر رہا جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوا لہذا کوئی قرآن کو چھوڑ کر ہدایت نہیں پا سکتا یہاں پر میں ایک بڑا نفیس نکتا عرض کروں ایمان تازہ ہوگا آپ کا انشاءاللہ بعض مومنین بغیر کتاب اللہ صرف نبی کے ذریعے اللہ تک پہنچ گئے دوبارہ سنیں بعض مومنین بغیر کتاب اللہ صرف نبی کے ذریعے اللہ تک پہنچ گئے جیسے فرعون فرعون کے جادوگر یا جیسے وہ صحابہ جو این جہاد میں ایمان لائے اور فوراً شہید ہو گئے نہ انہوں نے ایک سجدہ کیا نہ انہوں نے کوئی قرآن کی آئے تلاوت کی ادھر ایمان لائے اور ادھر جو ہے وہ شہید ہو گئے تو بغیر کتاب اللہ کے صرف نبی کے ذریعے رب تک پہنچ گئے مگر کوئی شخص صرف کتاب اللہ کے بغیر نبی کے رب تک نہیں پہنچا نبی پاک علیہ اسلام کے بغیر کوئی اللہ تک نہیں پہنچا صرف کتاب اللہ سے تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ضروری ہے یہ یاد رکھیے چنانچہ یہ تمام وہ ہستیاں ہیں جو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہیں اس لیے صاحب مشک نے ان کا ذکر اپنے اس باب میں کیا ہے چنانچہ ایک حدیث آپ نے سماعت فرمائی بخاری کی حدیث سماعت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کہ وہ جب حضرت ابن جعفر کو سلام کرتے تو کہتے تھے تم پر سلام ہو اے دو پروں والے کے فرزند تم پر سلام ہو اے دو پروں والے کے فرزند تو مسئلہ کیا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام صحابی اور اپنے بھائی حضرت علی سے دس سال بڑے تھے رضوائے موتا میں آٹھ ہجری میں ستر زخم کھا کر شہید ہوئے اکتالیس سال عمر پائی ان کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ و... وہیں حضرت جعفر تیار ان کے متعلق میرے آقا صلی اللّہ علیہس و... نے فرمایا کہ میں جعفر کو فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتا دیکھ رہا ہوں اس دن سے آپ کا لقب تیار یا ذل جنا پڑ گیا اس لیے کہ آپ کے فرزند حضرت عبداللہ کو لوگ ابن تیار کہتے تھے یعنی اڑنے والے کا بیٹا یہ کہتے تھے روایت ہے حضرت سیدنا برہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حسن ابن علی آپ آب کے کندھے پر تھے اور آپ فرماتے تھے الہی میں اس سے محبت کرتا ہوں تو تو اس سے محبت کر یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو آپ نے سماج فرمائی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی حضرت امام حسن مجتبا کے لیے جو کہ اس وقت سرکار کی کندھے پر تھے یعنی بچپن شریف کا ان کا یہ واقعہ ہے تو آکان دعا کی اِلای میں اس سے محبت کرتا ہوں تو تو اس سے محبت کر یعنی جس درجے کی محبت ان سے میں کرتا ہوں تو بھی اسی درجے کی محبت کر یعنی بہت زیادہ ورنہ حضرت حسن تو پہلے ہی سے اللہ کے محبوب تھے تو ظاہر ہے کہ وہ تو پہلے سے ہی محبوب ہیں اور حضرت امام حسن پندرہ رمضان تین ہجری کو پیدا ہوئے پچاس ہجری میں وشال ہوا جنت البقی میں دفن سینتالیس سال عمر پائی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے آپ سے بیعت کی اکتالیس پندرہ جمادی اس اولا کو آپ نے حضرت امیر معاویہ ربی اللہ تعالی عنہ کے حکم میں خلافت سے دستبرداری فرمائی تو یہ بھی میرے آکال صلاح السلام کے ان شہزادے کا بڑا یہ کارنامہ ہے اس سے متعلق بھی انشاءاللہ بھی حدیث عزیز آپ سماعت فرمائیں گے اگلی حدیث عزیز فرمائیے حضرت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دن کے ایک حصے میں نکلا حتیٰ کہ آپ جناب فاطمہ کے ڈیرے پر آئے تو فرمایا کہ کیا یہاں بچہ ہے کیا یہاں بچہ ہے یعنی جناب حسن دوڑتے ہوئے آ گئے حتیٰ کہ ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے صاحب کے گلے لگ گئے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی حسن حسین جو گلے لگ گئے تھے تو سرکار نے دعا کی اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو, تو بھی اس سے محبت کر اور جو اس سے محبت کرے اس سے محبت کر اللہ اکبر کبیرا تو دیکھیے میرے اقالیہ علیہ و السلام کتنا اپنے شہزادوں سے محبت فرماتے ہیں اور اس کا اظہار بھی فرما رہے ہیں میرے علیہ السلام نے یہ جو فرمایا حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آ کے کہ کیا یہاں بچہ ہے کیا یہاں بچہ ہے مراد یہ ہے کہ مطلب چھوٹا بچہ جو ہے یہاں پر مراد ہے یعنی حسنین کریمین کی تلاش میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فرما رہے تھے تو وہ دوڑتے ہوئے آگئے اور آقا علیہ السلام کے جو ہے وہ گلے سے لگ گئے تو آپ نے دعا کی کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو, تو بھی اس سے محبت کر اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر تو دیکھ لیجئے میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا طاق آمت محدین حسنین کریمین کے متعلق قبول ہے بشرتے کہ محبت واقعی ہو محض دعوے کی نہ ہو ورنہ ہم نے بعض بعض جاہل پیروں کو دیکھا ہے کہ بنگ گھوٹ رہے ہیں اور گاتے جاتے ہیں گٹے بنگ تو چڑے رنگ یا علی مدد پنجن پاک کی جے لا حول ولا قوت الا ولاقوط یہ محبت حسین نہیں ہے اداوت حسین ہے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے تو کبھی نماز چھوڑی نہیں اور ایسے ڈبہ پیروں نے کبھی نماز پڑھی نہیں تو بالت یہ کہ محبت صحیح ہونی چاہیے اگر شریعت کے مطابق محبت ہے حسنین کریمین سے تو انشاءاللہ اللہ بھی محبت فرمائے گا اللہ اکبر ابھی پرسوں کی بات ہے میری سسٹر اللہ کے یہاں الحمدللہ بچے کی ولادت ہوئی تو میرے جو ساڑھو ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت میں نے ان سے عرض کی تھی کہ نام کا آپ کے کی کیا ذہن میں ہے کیونکہ ان کی ایک پہلے بھی بچی ہے تو زینب نام ماشاء اللہ انہوں نے رکھا ہوا ہے تو انہوں نے محرم کے حوالے سے ہی وہ محمد حسین نام رکھا تاکہ مطلب اے یہ تمام حدیثیں جن میں میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان شہزادوں سے محبت کرنے کا فرمایا ہے ان حدیثوں کا مصداق بھی ہو جائے اور اہل بیت کی محبت میں ان بزرگوں کے نام کی نسبت جو ہے وہ ہو جائے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ شریعت کے مطابق اگر اہل بیت اطحا حسنین کریمین رطی اللہ عنہم اجمعین سے محبت ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی بھی ان محبت کرنے والوں سے محبت فرمائے گا میرے علیہ السلام کی دعا رد نہیں ہے بالکل اللہ تعالی اپنے محبوب علیہ صلاطب و السلام کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے الحمدللہ روایت ہے حضرت سیدنا ابو بکرا سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا کہ حسن ابن علی آپ آب کی ایک کروٹ پر تھے آپ کبھی لوگوں پر توجہ فرماتے اور کبھی ان پر اور فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے شاید کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے پیش کی ہے تو آ جائیے اب تھوڑا سا اس بارے میں میں آپ سے ارض کروں یہ حدیث کے راوی حضرت ابو بکرہ یہ نقی ابن حارث ہیں ثقفی ہیں اور بڑے مشہور صحابی ہیں تو یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا کہ حسن ابن علی آپ آب کی ایک کروٹ پر تھے تو سرکار کبھی لوگوں پر توجہ فرماتے اور کبھی ان پر اور فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام کبھی لوگوں کی طرف توجہ فرماتے وعض کے لیے کبھی امام حسن کی طرف محبت بری نگاہ سے دیکھتے پیار و الفت سے سبحان اللہ اور فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے تو سید بمانا سردار اللہ تعالی حضرت یع علیہ السلام کے متعلق بھی فرماتا ہے مطلب سید کا لفظ استعمال فرمایا آیت پاک میں اور حضور علیہ السلام کی اولاد کو آج ہمارے ہاں سید کہتے ہیں وہ بھی اس حدیث سے لیا گیا ہے اور قرآن کی آیت میں سے بھی لیا گیا ہے سید اصل میں سید تھا تو واوی ہو کر یا میں مدغم ہو گئی بعد نے فرمایا کہ سید وہ جس کا غصہ اس کی عقل پر غالب نہ ہو بعد نے فرمایا کہ سید وہ جو خیر و برکات میں دوسروں سے بڑھ کر ہو اور حضرت سید و امام حسن جو ہیں وہ تو نصب میں حسب میں علم و عمل سیادت میں دوسروں سے اونچے ہیں تو بہرحال میرے علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے شاید کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے تو اس فرمانے علی شان میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حضرت سیدنا علی المرتضی سرزم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں پیش آیا کہ آپ کے ہاتھ پر چالیس ہزار آدمیوں نے موت پر بیٹھ کر لی تھی قلت اور ڈر سے آپ پاس سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تیاری تھی کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں سلطنت سے دستبرداری کر لی آپ کے بعد ساتھیوں پر یہ بات بڑی شاہ گزری حتیٰ کہ کسی نے آپ سے یہ کہا اے مسلمانوں کی آر معاذ اللہ تو آپ نے فرمایا کہ آر نار سے بہتر ہے صرف اس خیال سے آپ نے یہ کام نہ کیا یعنی جنگ نہ کی کہ نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قتل و خون نہ ہو ان دونوں جماعتوں کو مسلمان فرمانے میں یہ بتایا گیا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ اور حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اور ان دونوں کی جماعتیں مسلمان ہوں گی تو یہ حدیث کے الفاظ بھی ہے لعل اللہ ان یسلح بہی بین فی اطین عظیمتین من المسلمین یمین یعنی شاید اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلاح دے تو دونوں طرف مسلمان ہم یہ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ کے کسی کا ایمان نہیں یا یہ جیسا کہ شیعہ حضرات صحابہ کے پر جو وہ تان و تشنی کرتے ہیں حضرت امیر مابیہ ربی اللہ تعالیٰ عنہوں کی ذات پر انتہائی کیچڑ معاذ اللہ سما معاذ اللہ اچھالا جاتا ہے شہخین کا اب جو ہے کی وار میں انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے ہی جاتے ہیں تو یہ اسلام نہیں نہ ہی یہ دین ہے میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثیں ہم سماعت فرما رہے ہیں چنانچہ اگلی حدیث ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن ابن ابی نام سے روایت ہے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو سنا جبکہ آپ سے ایک شخص نے محرم کے متعلق پوچھا تو شوبہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ یہ پوچھا کہ کیا محرم مکھی مار سکتا ہے یہ محرم سے متعلق یہ جو حالت احرام میں ہو کیا محرم مکھی مار سکتا ہے تو فرمایا عراقی لوگ مجھ سے مکھی کے متعلق پوچھتے ہیں اور رسول اللہ کے دختر کے بیٹے کو قتل کر چکے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں یہ بخاری شریفی حدیث ہے سبحان اللہ تو راوی جو ہے حضرت عبد عبدالرحمان ابن ابی نام یہ تابعی ہیں بڑے عالم متقی درویش اور صابر بندے تھے فقر و فاقہ پر کانے, یعنی کنات ہوتی تھی ایک بار حجاج بن یوسف نے آپ کو تاریخ جگہ بند کروا کے دروازہ اینٹوں سے چن دیا یعنی اینٹوں کی دیوار میں آپ کو چن دیا پندرہ دن بعد نکالا کہ اگر زندہ ہوں گے تو قتل کر دوں گا اور اگر وشال پا چکے ہیں تو دفن کر دوں گا دروازہ کھولا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے آخر آپ کو آزاد کر دیا گیا سبحان اللہ تو یہ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبدالرحمان ابن ابی نام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو سنا جب کہ آپ کے ایک شخص نے محرم کے متعلق پوچھا یعنی جس شخص نے احرام باندھا ہوتا ہے شوبھا کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ یہ پوچھا کہ کیا محرم مکھی مار سکتا ہے کیا محرم مکھی مار سکتا ہے اللہ اکبر یعنی کسی عراقی حاجی نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ بحالت احرام محرم مکھی مار سکتا ہے یا نہیں مکھی شکار ہے یا نہیں شرعی مسئلہ کیا ہے تو فرمایا کہ عراقی لوگ مجھ سے مکھی کے متعلق پوچھتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی دختر کے بیٹے کو قتل کر چکے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی یہ لوگ مجھ سے مکھی کے قتل کا مسئلہ پوچھتے ہیں حالانکہ کربلا میں حسن حضرت سیدنا حسین صدی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے آئے ہیں وہاں نہیں پوچھا کہ قتل حسین جائز ہے یا نہیں اللہ اکبر کا اور یہ جو فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں اللہ اکبر تو مطلب یہ ہے کہ حضرت حسنین کریمین دنیا میں جنت کے پھول ہیں جو آقا فرماتے ہیں کہ مجھے عطا ہوئے ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے اس لیے حضور انہیں سونگا کرتے تھے اور حضرت علی المرتضی سے فرماتے تھے السلام و یا ابا ری اے دو پھولوں کے والد کیا بات ہے اس فرمانے علی کے اور بھی بہت معنی کیے گئے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے جبھی فرمایا کیا بات رضا اس اسمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کل سبحان اللہ حضرت انس سے روایت فرماتے ہیں کہ جناب حسن ابن علی سے زیادہ کوئی بھی نبی پاک علیہ السلام سے مشابہ نہ تھا اور جناب حسین کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اور حضرت انس اس حدیث کے راغی ہیں کہ حضرت امام حسن ابن علی سے زیادہ کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہ تھا یعنی حسنین کریمین حضور علیہ السلام کے ہم شکل تھے حضرت امام حسن مجتبہ نصف بالائی جسم میں اور حضرت حسین نصب زیرنی حصے میں تو الحمدللہ میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ و تعالی وسلم کے شہزاد حسنین کلیمین سرکار کی ہم شکل ہے اور حضرت امام حسین کے بارے میں بھی عرض کرو کہ نام حسین ابن علی کنیت ابو عبداللہ اللہ پانچ شعبان چار ہجری کو پیدا ہوئے جمعے کے دن دس محرم الحرام اکسٹ ہجری کو کربلا میں شہید ہوئے اور کربلا کوفے کے اور ہلا کے درمیان مشہور جگہ ہے اور آپ کو سنان ابن انس نخعی نے شہید کیا یا شمر نے اور آپ کا سر مبارک خولی نے تن شریف سے جدا کیا اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے بھی شہید ہوئے شہادت کے وقت حضرت امام حسین سبی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اٹھاون سال تھی اور پھر سڑسٹھ سڑ ہجری میں عبید اللہ ابن زیاد کو ابراہیم ابن مالک نے قتل کیا اس کا سر مختار کے پاس اور مختار نے عبداللہ ابن زبیر کے پاس اور ابن زبیر نے امام زین العابدین کے پاس بیچا یہ زائر ایک ایک شخص سے بدلہ لیا گیا تھا جنہوں نے کربلا میں حضرت امام حسین قطی اللہ تعالیٰ انہوں اور آپ کے رفقا کو شہید کیا تھا ایک ایک کو پھر بعد میں مار دیا گیا اور یہ ابراہیم ابن مالک نے اور مختار سقفی نے یہ بدلا لیا تھا روایت ہے حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا پھر فرمایا الہی انہیں حکمت سکھا اور ایک روایت میں ہے کہ انہیں قرآن سکھا اللہ اکبر تو دیکھ لیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما بڑے فقی مجتحد صحابی ہیں اور ابن صحابی ہیں اللہ نے آپ کو علم قرآن علم فکر بہت وسیع عطا فرمایا اور آپ کا جو لقب ہے وہ بھی شبر امت ہے سبحان اللہ انہی سے روایت ہے ان حضرت ابن عباس حضی اللہ تعالی عنہما سے فرماتے ہیں کہ نبی اباک صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھا تو جب آپ باہر فرمایا یہ کس نے رکھا ہے حضور کو خبر دی گئی تو فرمایا الہی اسے دین کا فقی بنا دے اللہ اکبر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھے حاجت کے تشریف لے گئے تو حضرت ابن عباس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا یعنی حضور اس دن حضرت ابن عباس کی خالہ جناب بے میمونا تعالیٰ عنہ قیام ہاں پذیر تھے تو تحجب کا وقت تھا میرے اقاصل استجاخانہ میں تشریف لے گئے اور حضرت ابن عباس جو اس رات وہاں ہی سوئے تھے تاکہ حضور کی رات کی زندگی شریف دیکھیں آپ اٹھے اور وضو کے لیے پانی دروازے پر رکھ دیا یہ خدمت بارگاہ نبوت میں قبول ہو گئی تو میرے نے آقا علیہ السلام نے جب پانی دیکھا باہر تشریف لائے اور فرمایا یہ کس نے رکھا ہے تو جب بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عباس نے تو سرکار علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا دی اے اللہ اسے دین کا فقی بنا دے اس سے معلوم ہو رہا ہوا کہ فکر فک دین یعنی دینی سمجھ مسائل, مسائل دینیا کا اس بات کر سکنا اللہ کی بڑی نعمت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے خوش ہو کر انہیں یہ دعا دی دین کا علم اور چیز ہے دین کا فکر اور چیز اللہ اکبر تو اسی تفقو سے انسان کتاب و سنت کو سمجھتا ہے اسی سے الہام اور وسوسہ میں فرق کرتا ہے حضرت ابن عباس ہجرت سے تین سال پہلے پیدا ہوئے اور آق علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر شریف تیرہ سال تھی آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دو بار دیکھا آخری عمر شریف میں نابینا ہو گئے تھے 68 ہجری میں تائف میں ایک ہوا اکہتر سال عمر پائی اور آپ سے بہت علوم آپ بہت علوم کے جامع تھے الحمدللہ للہ الحمدللہ تو دیکھ لیجئے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اور سرکار کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسی قبول ہوتی جس صحابی کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرما دیتے تو الحمدللہ وہ اس کا مزاح ہو جاتا حضرت سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب رابی ہیں کہ حضور انہیں اور جناب حسن کو پکڑتے تھے عرض کرتے تھے الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اللہ اکبر سب یعنی حضرت اسامہ بن زید اور امام حسن وبی اللہ تعالی عنہما دونوں کو پکڑ کر سرکار علیہ السلاطلام یہ دعا کرتے تھے اسامہ بن زید کون ہیں یہ زید کی مطلب شہزادے ہیں جیسا کہ نام سے ہی آپ کو معلوم چلا اور زید کی جو والدہ ہیں ان میں ایمن حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ کی آزاد کردہ لونڈی ہیں اور حضور کی پرورش کرنے والیوں میں سے ہیں اسامہ بن زید حضور کے محبوب ترین ہیں اور آقا علیہ السلام کے وصال کے وقت اسامہ صرف دس سال کے تھے چبن ہجری میں کا وصال ہوا ہے تو سرکار علیہ السلام انہیں اور حضرت حسن کو پکڑ کر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر یہ حضرت اسامہ کی انتہائی عظمت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی دعا میں انہیں حضرت حسن کے ساتھ ملایا اس لیے صاحب کی عدیز اہل بیعت کے بیان میں لائے تاکہ معلوم ہو کہ اسامہ بن زید بھی اہل بی اطہار سے ہیں حضور علیہ السلام کے گھر میں رہنے سہنے آنے جانے والے اس محبت سے مراد ہے تو محبت سے مراد کوئی خصوصی محبت جو حضور علیہ السلام کی محبت پر مبری ہو ورنہ اللہ کو ہر مسلمان مومن سے محبت ہے تو سرکار نے خاص طور پر ان کے لیے دعا فرمائی حضرت حسن کے ساتھ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑتے اور مجھے اپنی ران پر بٹھاتے تھے اور حسن کو اپنی دوسری ران پر بٹھا لیتے تھے پھر ان دونوں کو لپٹاتے تھے پھر فرماتے الہی ان دونوں پر رحم فرما کہ میں ان پر رحم کرتا ہوں آہ ہاں یعنی آقا علیہ السلام ان دونوں صاحبوں کو اپنی الگ الگ رانوں پر بٹھا کر ان دونوں کو اپنے سینوں سے لگا لیتے تھے اپنے سینے سے لگا لیتے تھے گویا تین سینے ایک جگہ ہو جاتے تھے سینہ مصطفیٰ سینہ حسن مجتبہ سینہ اسامہ یاد رکھیں کہ سارے قرآن میں سوائے زید ابن حادثہ کے کسی صحابی اہل بید کا نام نہیں آیا ہے اور سوائے مریم کے کسی عورت کا نام نہیں آیا ہے اور سوائے رمضان کے کسی مہینے کا نام نہیں آیا ہے تو میرے آقا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ان دونوں پر رحم فرما کے میں ان پر رحم کرتا ہوں یعنی میں ان دونوں پر خصوصی رحم کر رحمت کرتا ہوں تو بھی ان پر خاص ہی رحمت کر ورنہ حضور علیہ السلام کی عمومی رحمت سارے عالم پر ہے الحمد للہ الحمدللہ الحمد میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور یہ جو حدیث ابھی پیش کرنے لگا ہوں یہ حضرت جمی ابن عمیر سے روایت ہے تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی کھبھی کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس گیا میں نے پوچھا کون شخص نبی علیہ السلام کو بہت پیارا تھا تو آپ نے فرمایا فاطمہ پھر کہا گیا کہ مردوں میں فرمایا ان کے خاون کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا دیکھیے انہوں نے بھی الحمدللہ حضرت فاطمہ کا نام لیا اور ان کے خاون کا نام لیا تو کتنے بدبخ ہیں لوگ جو کہ صحابہ کے سے متعلق غلط نظریات رکھتے ہیں ورنہ ان صحابہ میں کتنی محبت ہوا کرتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کا نام لیا کہ سرکار سب سے زیادہ عورتوں میں ان سے محبت فرماتے اور حضرت علی المرتضیٰ کا نام لیا تو بعض لوگ جو حضرت علی المرتضیٰ کی محبت میں حضرت عائشہ پر تعان کرتے ہیں جنگ جمل کی وجہ سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے آمین کیونکہ ان صحابہ میں بڑی محبت تھی ورنہ حضرت عائشہ اپنے والد کا نام بھی لے سکتی تھی حضرت ابو بکٹ صدیق جی اور اس میں کوئی الحمد للہ بھی نہیں تھا لیکن آپ نے جس طرح کا سائل ویسا جواب بھی ارشا فرمایا اور یقینا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعتبار دی اور کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو محبت فرمائی ہے ہر ایک کی اپنی خصوصیت کہ سرکار کسی سے کتنی محبت فرماتے کسی کے لیے کیا ارشا فرمایا کسی کے لیے کیا ارشا فرمایا تو یہ اپنا اپنا مقام اور اپنا اپنا مرتبہ ہے ان صحابہ کا اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیگ سے متعلق جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے اور ان سے متعلق سرکار علیہ صلاح و السلام نے فضیلتیں بھی فیان فرمائی ہیں اور سرکار نے ان کی شانیں بھی ارشاد فرمائی ہیں اب جیسے حضرت جعفر تیار فضی اللہ تعالی انہوں کا ذکر ہوا اس سے متعلق تلمیزی کی حدیث بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جناب جعفر کو فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتے دیکھا ہے اگر تبو حریرا سے روایت ہے کہ جناب جعفر فکرا سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے پاس بیٹھتے تھے ان سے باتیں کرتے تھے وہ آپ سے باتیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کنیت ابو المساکین رکھتے تھے یعنی مسا والا مساکین والا تو میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو ابو المساکین جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے یاد رکھیے کہ سب صحابہ جو ہیں وہ فقراء سے محبت کرتے تھے لیکن حضرت سیدنا جا تیار رضی اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ تھی وہ ان فقراء کے پاس بیٹھ بھی جایا کرتے تھے ان فقراء کے ساتھ بھی رہتے تھے ان سے باتیں بھی کرتے تھے تو میرے پاقا علیہ السلام اس لیے انہیں ابو المساکین فرماتے تھے اللہ اکبر طبیلہ میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے ان کو پھول فرمایا ہے اور آقا علیہ سلاۃ وسلام ان کو سونگا بھی کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جنت کی خوشبو ان سے آتی ہے اللہ اکبر آقا کے پھول جنت کی خوشبو میرے سرکار کی خوشبو الحمد الحمدللہ الحمدللہ, الحمدللہ. اللہ اکبر کبیرا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی اعلیٰ سے روایت فرماتی ہیں کہ میں ام سلیمہ کے پاس گئی وہ رو رہی تھیں میں نے کہا آپ کو کیا چیز رلاتی ہے بولی کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ کے سر اور داڑھی مبارک پر مٹی ہے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا یہ حال کیسا ہے فرمایا میں ابھی قبل حسین کے موقع پر حاضر تھا یہ شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے تو دیکھیے واقعہ کربلا حضرت امر سلم کی وفات سے دو سال بعد ہوا ہے یہ آنے والا واقعہ پہلے سے ہی خواب میں حضرت سلما کو دکھا دیا گیا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا اور میں ابھی وہاں سے آ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی جندہ جلال ہوں حضرت امام علی مقام امام عرش مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار وہ تمام شہیدان کربلا کے مزارات پر خرب ہا خرب رحمتوں کا نزول فرمائے آمین امین آمین اللہ امین یہ چند احادیث ہم نے مشکات شریف سے اہل بیت اطحال کی فضیلت کے موضوع پر کی مناسبت سے آپ کے سامنے جو وہ پیش کی ہیں اللہ تعالی اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ہمیں کامل طریقے سے اس طرح نصیب فرمائے کہ ہم ان کے نقش قدم پر بھی کامل طریقے سے چلنے کے لیے کوشش کریں اللہ رب العزت ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ دین کی سمجھ لچی فرمائے اور دین کی سمجھ سے مراد کسی عراق مستقین پر اللہ تعالی کامل طریقے سے ہمیں استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق دا فرمائے آمین جزاکم اللہ ابھی ناز شریف پلے کر دیں کوئی بائی تشریف لائیں تو ناد شریف پلے فرما دیں انشاء اللہ رب العزت کے بعد اگر آپ بھائیوں میں سے کسی کے سوالات ہوں گے تو کوشش کریں گے کہ ہم جواب بھی دے سکیں کوئی بھائی تشریف لائیں اور نعت شریف پلے کر دیں ہینڈ ریز کریں کوئی بھی بھائی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و محمد والی الکرماری وبارک وسلم جی ارفان بھائی آپ آ